جی پوچھئے السلام علیکم جی شاہ صاحب یہ جو ڈیڈ باڈیز کی جو پوسٹ مارٹم ہوتا ہے یہ اس کی شرحی طور پہ کیا حیثیت ہے اور میڈیکل کالجز میں جو ڈیڈ ہوتی ہے ان کو میڈیکل اسٹوڈینٹس کے لیے پریکٹس کے استعمال کیا جاتا ہے جی تو ہوتا یہ اصل میں کہ پورا اس کو نظام کو سمجھیے آپ قانون کے کسی آدمی کو گولی لگی جیسے دو آدمی نے فائر کیا اس کے گواہ مل گئے ایک آدمی نے گولی پیٹ میں ماری ایک آدمی نے گولی سینے میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ کس کی گولی سے مرا باضابطہ یا تو گیس ڈالتے کہ کتنے اندر تک گولی گئی اگر دل پہ گولی لگی تو جس نے دل پہ گولی ماری ہے وہ اس میں کیا نام ہے تین سو دو میں نام ہوگا اور یہ اعانت جرم میں ایک بات پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ عدالت کا اور کورٹ کا حق ہے کہ وہ یہ جان کر کے وہ یہ جانے پولیس سے کہ یہ آدمی کے مرنے کے اسباب کیا ہیں کس لیے مرا تاکہ وہ یعنی رائے متعین کر کے اس کی ایف آئی درج کرے کہ مرنے کا سبب کیا تھا اب اس میں آپ اگر یہ کہیں گے کہ ہم پوسٹ مارٹم نہیں کرتے تو آئندہ اس میں قانونی بہت بڑی دشواریاں ہوتی ہیں ٹھیک اب کیا ہوتا ہے جب اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تو اس کی لاش اگر چلی جائے سیویل اسپتال میں تو ڈاؤ یونیورسٹی ہے ٹھیک تو ڈاؤ یونیورسٹی کے جو طلبہ ہیں ان کے سامنے پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے پوسٹ مارٹم ایک تو قانونی ضرورت ہے اور طلبہ کو یہ دکھایا جاتا ہے جب پیٹ کو چیرا جائے تو دیکھیے صاحب آنتے کون سی کہاں جا رہی ہے ٹھیک دل کہاں ہوتا ہے کلیجہ کہاں ہے پھیپھڑے کہاں اس کے لیے اس کو دکھایا جاتا ہے اس لیے سب طلبہ جو ہیں وہ اکٹھا ہو جاتے ہیں پوسٹ مارٹم کرتے وقت وہ ایک قانونی ضرورت ہے اب اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ میں پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہتا تو ایک اعتبار سے کسی وقت اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ بھی مجرم ٹھہریں گے یہ آپ نے پوسٹ مارٹم نہیں کرنے دیا دیکھا نا آپ نے بھی مسئلہ جو چل رہا ہے بے نظیر کا تو اس میں زرداری کا یہ جی پوسٹ مارٹم نہیں کرنے دیتا آج تک اس کے لیے وبال بنا ہو جس وقت بھی کیس چلے گا کیوں آپ نے پوسٹ مارٹم نہیں کرنے دیا یہ اگر ایسی ضرورت ہو تو آدمی مجبور ہے ٹھیک اب آئیے ہوا یہ سلمے یہ ہے بہت بری بات اللہ تعالیٰ میں معاف فرما لا وارث جتنے مردے ملتے ہیں نا, ان پر یہ سارے طلبہ کو سب بتاتے ہیں کیونکہ اس کا وارث نہیں ہوتا اب اس کا سر کھول دیں گے اور بتائیں گے دماغ کے رنگیں کہاں کہاں جا رہی پھر اس کے بعد اس کو ٹانکے لگا دیں گے اور اس کے بعد اس کو کوٹ روم میں رکھ دیں گے تقریباً سترہ یا اٹھارہ منفی جو ہے اس میں رکھتے ہیں اس کو تاکہ خراب نہ اور پھر اس کے بعد میں یہ پیٹ وغیرہ چاک کر کے اس کو بھی دکھاتے گے یہ دیکھی صاحب یہ جو ہے کہاں رگیں ہوتی کیا ہے تاکہ اس ڈاکٹر کو جو اب ڈاکٹر بننے والا ہے ساری باتیں اس کے علم میں ہوں اور اس میں نیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے ایسا کیا جائے ایک بات یہ ہوا یہ اصل میں کہ ہم سے اگر کوئی پوچھے تو میت کو انتقال اس کے ہونے کے بعد اس کو کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو اس کو اذیت پہنچائے ٹھیک وہ اگرچہ مر گیا روح نکل گئی مگر اس میں حیات موجود ہے اس کو اذیت ہوتی ایک حدیث شریف میں ہے میت تو بہت دور کی بات ہے ایک صاحب ایسے قبر ہوتی ہے نا بڑی یہ ہمارے یہاں بڑی عجیب بات ہے کہ راستہ نہ ملے تو ہم قبر پہ پیر رکھ کر کے چلے جاتے یہ بھی میت کا زیت ایک صاحب ایسے ٹیک لگائے بیٹھے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں قبر والے کو ازیت دے رہا اسے تو ٹیک لگانا جائز نہیں کئی میت ہو تو آپ دیکھیں کہ ایک آدمی پنکھا جھلتا ہوتا ہے کہ اس پہ مکھی بھی نہیں بیٹھے اب وہ یہ آپ کو کب اجازت دیں گے اس کا سر پھاڑا جائے اس کا کلیجہ چیرا جائے اس کا پیٹ چیرا جائے وغیرہ وغیرہ یہ اب اس کے بعد میری اطلاع یہ ہو سکتا ہے یہ الزام ہو یہ کام عبد الستار اہدی صاحب نے بہت شاندار کیا کہ یہ بڑے مختصر پیسوں میں مردے سپلائی کر دیتے جی ہاں آف دی ریکارڈ اگر کوئی پولیس مار دے اس کے حوالے کر دیتے یہ دفنا دے گا اس سے کوئی نہیں پوچھتا کوئی حکومت کہیں آپ سپریم کورٹ بھی چلے جائیں تو کہیں گے یہ تو فرشتہ اس کے سگے بھائی نے اس پہ مقدمہ کیا یہ جہاں رہتا تھا نا مجھ سے گز کے فاصلے پہ کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتا کوئی وہ اس کے بیگم کو اس کے بیٹوں کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتا کوئی میں تو پڑوس اس میں روچے ہوں اس کے دس سال سگے بھائی نے مقدمہ کیا بغیر دلائل سنے بغیر وکیل کو سنے یہ بہت متقی پرہیزگار آدمی یہ ایسا نہیں کر سکتا مقدمہ خارج کر دیا سمجھے سا تو یہ کام وہ کرتے جو ویسے مردے ہیں وہ دفنا دیتے اور ان کو دے بھی دیتے ہیں کوئی لاواری اگر قسم کے ہوتے ہیں اب رہا یہ یہ نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے اب دنیا گھومیے سائنٹسٹ سے ملیے میں بڑے بڑے سائنٹسٹ سے ملتا ہوں اپنے سفر میں معلومات حاصل کرنے امریکہ والوں نے کہ پلاسٹک باڈی بنا دی یعنی میت کو دیکھ کر کے کہ پورے اس کے اعضا بنا دیے کون سی رکھ کہاں جاتی کدھر جاتی دل کی شریانیں کہاں ہیں کلیجہ کہاں ہے جگر کہاں یہ ساری بات اب کیا ہوتا ہے کہ اس پلاسٹک والے میں کھولنے بند کرنے کا ایسا سسٹم رکھا کہ اس کو دیکھ کر کے اور جو تربیت حاصل کرنے والے ڈاکٹر ان کو سب کو سمجھایا جا سکتا اس طرح کان کا سسٹم ہے پلاسٹر آپ پیرس سے اس کے مختلف حصے بنا دیے گئے آنکھ کے حصے بنا دیے گئے تعلیم کے لیے کہ دیکھیے اس طریقے سے آنکھ ہوتی ہے اس طرح کان ہوتا ہے اس کے پردے کان ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ بغیر مردہ استعمال کیے پلاسٹک باڈی سے بھی جو ہے اس کو سمجھایا جا سکتا مگر پلاسٹک باڈی کی میرا خیال ہے میں نے کوئی پندرہ سال پہلے قیمت معلوم کی تو پاکستانی سات لاکھ روپئے میں تھی اب تو پندرہ لاکھ پہنچ گئے ہوگی سکہ بھی گر گیا ڈالر بھی بڑھ گئے اب بجائے پندرہ لاکھ کے کو پچاس ہزار مردہ دے دے. تو اب پندرہ لاکھ کی باڈی کیوں خریدی جائے جو کرپشن ہے نا وہ یہ ہے اور اللہ کی پناہ پتہ نہیں اللہ تعالی نے اس کراچی کو کن بزرگوں کا تو پھیلا جو باقی رکھا ہوا ابھی آپ نے مہینے پہلے خبر پڑی کہ قبرستان سے پینتالیس میتیں بچوں کی غائب ہو گئی یہ کہاں گئی کس کے لیے گئی جب گوشت ختم ہو جاتا ہڈیاں رہ جاتی ہیں تو یہ انہی ڈاکٹروں کے لیے استعمال ہوتی ہیں بلکہ میری معلومات یہ اس پہلے یہ آپ کا اردو بازار جو ہے اردو بازار کے ایک مخصوص دکان میں بچوں کی ہڈیاں فروخت ہوتی تھیں اور یہ سارے سینٹس اور یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ ان کے پاس سے لے جایا کرتے تھے یہ اب پینتالیس قبروں سے مردے غائب ہیں بچے اب یہ بکتا ہے اس کا پورا جناب ایک کاروبار ہے تو یہ سارے کام حکومت کی ناک کے سامنے ہو رہے ہیں کو میری اطلاع ہے کہ آج تک کوئی نہیں پکڑا گیا اس معاملے سمجھ گئے وہ پکڑا بھی جائے گا رشوت دے کے چھوڑ دیا ہمارے یہاں تو اتنی ترقی ہے کسی سے ہم نے پوچھا بھئی کچھ دن سے اب نظر نہیں ائے کہاں تے کہنے رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے چھوٹے کیسے کہن ملا اپ بھی بہت ساده aadmi رشوت دے کے چھوڑ تو جہاں ایسا نظام ہو تو یہ تو متانے کتنے بڑے عذاب کا مستحق کراچ ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اپنے بزرگوں کے طفل میں ہمیں زندہ رکھا تو مردوں کو نہیں چھوڑے ان کی ہڈی اور ایک اور وہ پڑھا پن کہ جناب خواتین کو قبروں سے نکال کر اس سے بدکاری کرتا ابھی بھی زیر حراست ہے اب اس کے گواہ کہاں سے لائیں گے کس طرح مقدمہ چلے گا یہ بھیانک ہے جو کوئی پرانے زمانے کی بات نہیں یہ ہمارے یہاں دو مہینے پہلے یہ سارے کیس پکڑے گئے تو یہ ہڈیاں کیا کرتے ہیں یہ جو مردوں کو ہڈیاں جو یہ بیچتے ہیں سائنٹسٹوں کو بڑی بڑی رقم لیتے ہیں تو اس کا پورا کاروبار ہے رو. حکومت اس کو نہیں جانتی آئے حکومت مجھ جیسے آدمی کو پکڑنا میں بتاؤں گا جالی کہاں بنتی, کہاں پیک ہوتی مرتبہ حلیم, حلیم کو پانی میں ڈال کر کے چلنی سے چھانا تو اس میں سے روئی نکلی تو گوشت مہنگا ہے نا روئی سستی روئی نکلی جس وقت روئی نکلی ٹی وی میں یہ پروگرام چل رہا تھا اس وقت بھی وہ حلیم بکھ لگی ہوئی تھی اس پر تو پوچھنے والا है? کیا کریں تو وہ میں نے کسی راہ ان سے کہا تھا ہمارے وزیر اعظم جب آئے تھے شوکت عزیز تو میں نے ساری باتیں کہہ کے ان سے کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے آپ کچھ نہیں کر سکیں تو اس وقت میں نے جب شعر پڑھا تو ایک بہت بڑی کانفرنس تھی سارے لوگ ہنس کے لوڑ گئے اور کہا بھئی یہ وزیر اعظم تو شاید شاہ صاحب کو اندر کر دیں مگر اندر تو نہیں ہوا بلکہ کوئی اسٹیج سے اتر کر کے سب سے پہلے انہیں مصافہ کیا سمجھے مہرا جی ہوتی ہے چمن میں میری تلخ نوائی میری گوارہ کر تو میں نے یہ شعر پڑھ دیا کہ ہم نے چاہا تو حاکم سے کریں گے فریاد مگر وہ بھی کم وقت تیرا چاہنے والا نکلا